بسم اللہ الرحمن سامنے مسئلہ آ تھا کہ وہ عورت تو حاملہ نہ ہو وہ طلاق دی جائے تو اس کو سکنا اور نبقہ دیا جائے گا یا نہیں اختلاف خواب کے سامنے آ گیا تھا اور پھر پھر فاطمہ بن تعالیٰ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ قیس کو ام کے گھر گزارنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان کی بہت تیز تھی تو شوہر کے گھر میں رہنے کی وجہ سے جھگڑے کا لڑائی جھگڑے کا اندیش اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد گھر میں رہنے کا حکم دیا اور لا نفقہ لانفقا کی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے نفقہ نہیں ملے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معیار کا نفقہ تو مانگ رہی ہے تو اس معیار کا نفخہ نہیں ملے گا ان کے شوہر ابو عمر بن حف نے تو نقہ بھیجا تھا لیکن انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کم سمجھا اور اس نقطے کو واپس کر دیا تھا اور زیادہ نقطے کا مطالبہ کیا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جس معیار کا نققہ تو مانگ رہی ہے وورد عن عائشه رضي الله عنها قالت إن فاطمه كانت في مكان نوح في على ناحيهها فلذلك رقص لها النبي صلى الله عليه وسلم ثاني في النقوله وفي روايهن قالت ما لي فاطمه الا تتقي الله ستنا ولا حضرت رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ یہاں فاطمہ سے مراد وہی فاطمہ بنت قیس ہے جو کسی روایت میں آپ نے ان کا ذکر پڑا کانت پی مکان وحش ایک وجہ جو میں نے عرض کی کہ اس گھر یہ فاطمہ بنت قیس یہ زبان ان کی تیز تھی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا دوسری وجہ اس حدیث کے اندر آ رہی ہے دیکھیں انفاطمہ ان فاطمہ بنت قیس ایک ویران جگہ پر رہتی تھی یا ان کا مکان ویران جگہ پہ تھا فاطمہ بن سے فیصلہ ادھر محسوس ہو رہا تھا خلی رخص رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تانف النقلتی مکان منتقل کرنے کی اجازت دی ایک روایت میں ہے قالت مال الفاطمہ الا تتق الله تانتی فولیھا لا ستنا ولا نتقى ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ہوا کہ واللہ سے نہیں ڈرتی اس سے حضرتائش کی مراد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول تعالیٰ تین طلاق جس بیوی بی کو دی جائے اس کے لیے نہ نفخہ ہے نہ سکنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو سکنا بھی دیا جائے گا اور نفقہ بھی دیا جائے گا على روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ کو جو منتقل کیا گیا وہ اس لیے آپ کی زبان دراز تھی عزیز و اقارف جو شوہر کے عزیز و اقارف تھے کے بارے میں آپ کی زبان دراز تھی اس لیے کرنے کا حکم دیا گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ کو تین سلاق ارادت انہوں نے ارادہ کیا میری خالہ نے ارادہ کیا انتا جدنق لہا کہ دھر کے باہر داکٹر جو ہے وہ حجور سوڑ لائے حجر رہا رجل ایک آدمی نے روک لیا انتا خروجہ نکلنے سے فَأَتَتِمْ نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی بلا نبی صلی اللہ فرمایا کیوں نہیں اس میں کوئی حرج نہیں نسل کی جاؤ اپنے درخت سے کھجورے توڑ گاؤں انتظار کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کھجورے تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو یا اس کے ذریعے کی نیک کام نیکی کا کام کرو جو آپ کا سوال ہے طلاق مغلظہ کا دوسرا نام طلاق ہے طلاق ایک ہے قرمت مغلث طلاق مغلظہ ہوتا ہے طلاق مغل خرمت مغلظہ وہ حرمت ہوتی ہے کہ جس میں تینوں طلاقیں واقف ہو جاتی ہے اور یہ بیوی بی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی اس وقت تک جب یہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے اور وہ اتباجی تعلق قائم کر لے تو پھر وہ شوہر مر جائے یا وہ طلاق دے دے کسی وجہ سے پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی ورنہ یہ جو حرمت ہے اس کو حرمت مغل ہے کہتے ہیں اور طلاق بتا میں نے بتایا تھا کہ جس میں بی بی شوہر سے بالکل الگ ہو جائے نکاح کے بغیر نہ رہ سکتی اچھا یہ آپ نے جابر جابر حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت عدت کے دوران جن کے وقت شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے اکثر علماء کے نزدیک اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کو تین طلاق دی گئی ہو کیا وہ دن کے وقت گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں جس کا شوہر پوت ہوا ہو وہ تو دن کے وقت نکل سکتی ہے گھر سے اکثر علماء کے نزدیک لیکن جس کو تین طلاق دی گئی ہو کیا وہ دن کے وقت سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے مذہب نمبر ایک جائز نہیں گھر سے نکلنا دن کے وقت میں جائز نہیں ایسی عورت کے لیے جس کو تین طلاقے دی گئی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہو یہ مذہب ہے امام ابو خلیفہ رحما کا مذہب نمبر دو دن کے وقت نکل سکتی ہے یہ مذہب ہے اللہ کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے وہ بات شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ خضوریں توڑ لاؤ کہ ہو سکتا ہے تم اس کو صدقہ کر لوگی یعنی کی کام کروگی احناف کی دلیل امام عاظم ابو حنیطہ رحمہ اللہ کے دلیل پرانے حکیم کی عموم سے یہ آیت عام ہے کہ وہ عورت جس کو تلاقے دی گئی ہے وہ عدت گزرنے سے, سے پہلے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا وقف نے اصول میں پڑھا کہ قرآن حکیم کے عام غیر مخصوص کے مقابلے میں اگر خبر واحد یا قیاس آ جائے جہاں پہ خبر واحد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ذریعے پرانے حکیم کے اس کا عام کو نہیں چھوڑا جائے گا اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ عورت جس کو تلاقی دی گئی ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہوا ہے اب اس کو خرچہ بھی چاہیے پہلے تو شوہر بندوبست کر لیا کرتا تھا اب شوہر نہیں ہے اب اس کو خرچہ چاہیے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے یہ کما کر لائے گی اس لیے دن کے وقت اجازت دی ہے اور یہ جو طلاق دی گئی ہیں جس عورت کو یہ تو اس کا نقہ شوہر کے ذمہ ہے صرف شوہر کے ذمہ ہے اس لیے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے اس کا جواب افنا کی طرف سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کی ہے جب اللہ رب العزت نے عزت کے احکام نازل نہیں کیے تھے جب عزت کے احکام نازل ہو گئے تو یہ حدیث منسوخ کو دوسرا جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ نقطے کے لیے محتاج ہو کہ انہوں نے اپنے شوہر سے لیا ہو کھلا اس بات پہ لیا ہو کہ جو میری عزت ہوگی اس میں جو نقہ آئے گا وہ آپ نے نہیں دینا اس بات پہ کھلا لیا ہو جب اس بات پہ کھلا لیا ہے کہ عزت کا نقہ